فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم ہے نماز کے بعد حمد و ثنا درو شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آج بھی ہم آپ کے لیے سلسلہ لے کر آئے ہیں مدنی قائدہ اور مدنی قائدے میں ہے آج بھی آپ کے لیے پیارے پیارے دلچس مرحلے تو آج کے سلسلے کو دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے پیارے پیارے مدنی منو آج آپ کا سبق ہے حرف زال آج آپ کا سبق ہے زال زال کو غور سے دیکھیے یہ ہے زال ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہر سال کی پہچان ہو گئی ہوگی مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے آئیے پہلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں الف سے, اللہ, علیف سے, اللہ, با سے, اللہ, با سے اللہ با سے بیت اللہ تا سے تصویش تا, تا, تا سے سمر, تا سمر تا جیم سے جبل تھا سے, جبل تا سے حر اسد خو سے حضرات ڈال سے دار المدینہ, <دنیا> سے دار المدینہ دار <دنیا> یہ تھا آپ کا پچھلا سبق اب مزید ہم آپ کو ہر زال کی پہچان کروانے کے لیے ایک مرحلہ دکھا رہے ہیں جس کے ذریعے حرف زال آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا آئیے ملاحظہ کرتے ہیں پیارے ملانی منو اور ملانی منو ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پیاری مجید اور کیا نظر آ رہا ہے پیاری پیاری مچھلیاں تو ہے اب ایک تی اپنے ساتھ ہر لے کر آئے گی بتائیے یہ کون حرف ہرف ہے جو ہے تی یہ ہرف چھوڑ کر چلی گئی بتائیے کیا تی اپنے ساتھ حرف زال لے کر آئی ہے ایک اور تی ایک اور حرف لے کر آئی ہے یہ زال ہے اللہ, عز جزاک اللہ خیرہ آل ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو حرف زال کے حوالے سے پہچان ہو گئی ہوگی کہ ہرف زال ہے کیسا پیارے پیارے مدنی من اور مدنی چل کے نادین اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نام کے حوالے سے کچھ مدنی پھول دیکھیں سب سے پیارا اور میٹھا نام ہے محمد تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک نسبت سے آپ اپنے مدنی مننے کا نام جو ہے محمد ہی رکھیے اور اسی برکتیں حاصل کیجیے آج ہم آپ کو کسی لقب کے بارے میں اور حرف دال سے مدنی منو اور مدنی منیوں کے نام اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں حرف دال سے تو یہ نام آپ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے ابھی ہم آپ کو ایک قصہ سنانے جا رہے ہیں جو کہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لقب عطا فرمایا تھا اور وہ صحابی کیسے خوش ہوئے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک سفر میں پیارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا صحابہ اکرام علیم ر میں سے جب کوئی تھکتا اپنی تلوار ڈھال اور تیر مجھ پر ڈال دیتا یہاں تک کہ مجھ پر بہت سارا سامان جو ہے جمع ہو گیا پیارے پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو اشاء فرمایا تم سفینہ یعنی جہاز ہو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لقب مبارک سے اتنا خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے کہتے ہیں اس روز اگر میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اونٹوں کا بوجھ بھی اٹھا لیتا تو مجھ پر بھاری نہ ہوتا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کا نام مبارک پوچھا جاتا کہ آپ کا نام کیا ہے تو کہتے ہیں میں بالکل نہیں بتاؤں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب سفینہ رکھا ہے اور سفینے کے معنی جہاز لکب کسے کہتے ہیں دیکھیں پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین یہ لقب جو ہے کوئی دیتا ہے اچھا دوست لکب دیتے ہیں جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ ہمیں لقب دے دیتے ہیں اور جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں جن کی نظر میں ہم اچھے نہیں ہوتے تو وہاں سے بھی کوئی لقب مل جاتا ہے تو ہمیں جو ہے اپنے اسلامی بھائی کے اپنی اسلامی بہن کے اچھے لقب رکھنے چاہیے ہیں. جی لقب جو ہوتا ہے یا تو دشمن دیتے ہیں یا محبت کرنے والے دیتے ہیں اب جیسے کہ ہم دشمنوں کی کیا بات کریں لیکن جیسے بعد بچے ہوتے ہیں وہ لقب دے دیتے ہیں دوسرے بچوں کو یہ کالا ہے اس کو کالا کہتے ہیں تو یہ اچھی بات کوئی ہے وہ موٹا ہو تو اس کو لقب دیتے ہیں وہ موٹو ہاں وہ موٹو ہے وہ اس کو موٹو کا لقب دے دیتے ہیں پھر پوری کلاس میں پورے خاندان میں وہ موٹو موٹو کے نام سے جو مشہور ہو جاتا ہے تو اس قسم کے لقب دینا اچھی بات کوئی ہے دینا ہے تو اچھے لکب دیجیے جس طرح کے امی دادی ابو لکب دے دیتے نا کسی کے امی جو ہے کسی کو بلتی ہے مننو پپو ٹھیک ہے تو وہ چائے پپو جو ہے بڑے ہو جائیں تو پھر پپو پپو ہی چلتا رہتا ہے تو جو بڑے ہیں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں اگر آپ اپنے مدنی مننے یا مدنی مننی کو یا آپ کو کوئی پسند ہے چھوٹا سا بچہ آپ کو پسند تو اچھا لقب رکھے اب ایسا نہ ہو کہ وہ پپو تو آپ نے نام رکھ دیا اب جب وہ پپو جب بڑا ہو گیا تو وہ مشہور ہو جاتا ہے اس کے نام سے تو پپو چاچو پپو مامو اس نام سے مشہور ہوتے ہیں تو آپ اچھا لقب رکھیں کہ جب وہ بڑا ہو اور کوئی اس کو اس لقب سے پکارے تو اس کو جو ہے وہ شرمندگی نہ ہو تو پھر بولے کس نے میرا نام رکھا یہ کس نے میرا لقب رکھا تو ایسے نام رکھیں ایسے لقب سے پکاریں کہ وہ بڑا ہو تو اس کو کی محسوس نہ ہو جیسے کہ امیر السنت دامد برکاتم الپا جانی نے بچوں کو کیا بتا فرمایا ہے کون بتایا آپ بتائیے کیا لقبتا نہیں مدنی منی نہیں ہے بچوں کو کیا کہتے ہیں سوچیں یہ تو بچیوں کو کہتے ہیں مدنی منی جی مدنی منو مدنی بچوں کو کیا اللہ کا فرمایا مدنی منو اور جو بچیاں ہیں چھوٹی ان کو کیا اللہ کا پتا فرمایا ایک بچہ ہے تو اس کو کیا بولیں گے آسان سوال ہے مدنی منا کیا بولیں گے مدنی منا. جی ایک بچے کو ہم کیا بولیں گے مدنی مدنی, مدنی. مدنی کیا مدنی منا. مدنی منا اچھا جی ایک بچی ہے تو اس کو کیا بولیں گے مدنی منی مدنی مدنی منہ کا نام کیا ہے زمزم ارے واہ زمزم کتنا پیارا نام ہے تو مدنی چینل کے ناظرین آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں زمزم زم. جی آپ کا نام کیا ہے مدنی منی مدنی منی تو لقب ہے نام کیا ہے اجوا, اجوا, اجوا ارے واہ بھائی واہ دیکھیں مدنی چند کے ناظرین کتنی پیاری مدنی منی آئی ہیں ان کا نام ہے اجوا, اجوا اور ان کا نام ہے زمزم بہن بھائی ہیں جی بہن بھائی بین بھائی نہیں بھائی ایسے مستفا آپ کا جو ہے بہن بھائی مستفا آپ کا جو ہے بھائی ہے تو ایک بھائی کا نام ہے زمزم, زمزم, زمزم, زمزم اور مدنی منی کا نام ہے اجوا زمزم جو ہے پیا جاتا ہے اجوا جو ہے کھائی جاتی جی کھاتی جاتی نہیں ہے کھائی جاتی ہے لیکن یہ اجوا ہے تو یہ کھاتی جاتی ہیں کھائیے آپ نے اجوا کھجور کھائیے کھجور کھائیے کھجور اچھا یہ اجوا نام کیوں ہے کیوں رکھا ہے کیا ہے یہ اجوا ہے کیا یہ پتا ہے آپ کو بتائیے اجوا زفر اجوا زفر یہ ابو کا نام ہوگا ظفر لیکن اجوا ہے کیا یہ معلوم ہے آپ کو چلیں جی ہم آپ کو بتاتے ہیں اجوا ہے کھجور کا نام کس کا نام ہے اجوا ہے اور یہ اجوا کہاں ملتی ہے مدینے شریف میں یہ کھجور کہاں ملتی ہے آپ مدینے جائیں گی تو آپ اجوا کھجور آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی کھائیے گا ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں اجوا کھجور ہوتی کیسے یہ دیکھیں مدین چل گئے دیکھیں جی اجوا یہ ہے اجوا آپ مدنی منی ہے یہ کھجور ہے ٹھیک ہے تشریف رکھے جی ہم ہم آپ کو بتا رہے ہیں حرف دال کے حوالے سے نام کہ آپ یہ نام جو ہے اپنے مدنی منی یا مدنی منی کا رکھ سکتے ہیں اگر آپ دال سے نام رکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیے ذن رین اس کے معنی ہیں دو نور والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب پتا فرمایا تھا ذن رین یعنی دو نور والا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللّہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھیں تو اس وجہ سے آپ کو یہ لقب دیا گیا زنو رین ایک ہی حضرت رقیہ اور ایک ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں یکے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھیں ویشان یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے ناموں میں سے ایک نام ہے اب مدنی منوں کے کچھ نام ہم پیش کر رہے ہیں یہ بھی آپ ملاحظہ کیجیے زہرہ اور اس کے معنی ہیں کلی روشن اور سفید چہرے والی اور یہ لقب کس کا ہے زہرہ یہ کون بتائے گا آپ بتائیں گے کن کا لقب ہے جی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہ کا یہ لقب ہے زہرہ ہم پڑھتے ہیں نا زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تو آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہم نے آپ کو حرف زال سے کچھ نام بتائے مدنی منوں اور مدنی مننیوں کے لیے اب ہم آپ کو ایک ایسا مرحلہ دکھانے جا رہے ہیں کہ جس کا رنگ ہے بہت پیارا پیارا ہر زال سے کیا چیز آتی ہے آئیے ملازہ کرتے ہیں ملانی اور ملانی می آپ کو اسکریم پر ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان کے نام گیا اور یہ سونا اور عربی میں سونے کو کہتے ہیں صحب کیا کہتے ہیں سہب یعنی یہ تو ریل گاڑی کا سنجن ہے یہ تو غبارہ دیا گیا اور یہ ہے پتا اب بتائیے اس خالی فریم میں کون سی چیز رکھنی ہے نہیں جی غبارہ تو اس فریم میں نہیں آ رہا ذرا غور سے دیکھیے پھر بتائیے ریل گاڑی کا نہیں جی یہ بھی اس فریم میں نہیں آ رہا سونا اور سونے کو عربی میں کہتے ہیں زہب کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے آپ کا سبق زال سے کیا آتا ہے زال سے زہب آئیے کر پڑھتے ہیں زال سے زہب زور سے پڑی اور جو اسکرین پر مدیم نے ہمیں ملاحدہ فرمایا آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر سبق میں شامل ہو جائیے زال سے زال سے زال سے زہب زہب یعنی سونا زہاب مانے؟ سونا. سونا زہاب جو ہے وہ عربی میں ہے اور اردو میں کیا ہونے کا سونا. سونا اور سونے کا رنگ کون سا ہوتا ہے جی سونے کا رنگ جو ہے پیلا پیلا سا ہوتا ہے ان کو دیں یہ کیا کہہ رہی ہیں ایک اور مدلی. سیدھے ہاتھ سے دیں سیدھے ہاتھ سے لیں اچھا دیکھا ہے آپ نے سونا دیکھا ہے دیکھا ہوگا سب نے دیکھا ہوگا تو سونے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا رنگ جو ہے اس کو پیلا بھی کہہ سکتے ہیں یلو رنگ کا ہوتا ہے تو چمکیلا سا ہوتا ہے اس میں چمک زیادہ ہوتی ہے تو چمک رہا ہوتا ہے وہ سنہری سنہری رنگ کا ہوتا ہے, بھی ہوتا ہے، کا. جی ہاں کڑا بھی ہوتا ہے اور سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے اور سونے, سونے, ہار. سونے کا ہار بھی ہوتا ہے پیارے پیارے مدنی منو ہم آپ کو پیلے رنگ کے حوالے سے سنہرے رنگ کے حوالے سے جو سونے کا رنگ ہے اس حوالے سے ایک مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں بہت ہی دلچسپ مدنی گلدستہ ہے اپنے سارے کام کا چھوڑ دیجیے اور یہ مدنی گلدستہ ملاحجہ کیجیے سونے کے رنگ کو عربی میں اردو میں سلہرا اور انگلش میں گولڈن کہتے ہیں میری رنگ بہت پیارا رنگ ہے بی اللہ شریف کے دروازے کا رنگ بھی سنہرا ہے سنہری رنگ جگم کر رہا ہے وہ مسجد نبابی شریف کا دروازہ مبارک بھی سنہری رنگ کا ہے سبح اللہ ہمارے پیارے پیارے صلی اللہ تالا علی والی وسلم کا ممبر شریف دی سنہری رنگ کا ہے اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ علی والی وسلم کی جالیہ مبارک بھی سنہری رنگ کی ہے میرے دل کی یہ حسرت ہے سنہری چالیاں دیکھوں ضرورت سنہیری چالیاں دیکھوں کیا بجنے لگا ہے زندگی دو چار دن کی ہے, ہے. سنہری چالیاں دیکھوں عز اللہ عز عز جی تو آج آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا کتنا پیارا اور کیسے پیارے پیارے مدنی پھول آپ نے جو ہے ملاحظہ فرمائے اچھا پیارے مدنی منو اسلامی مہینے کتنے ہیں ان کی تعداد کون بتائے گا بارہ اسلامی مہینے کتنے ہیں بارا بارا جی آپ کا جواب درست ہے اچھا کوئی ایسا مدنی منا ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ کتنے مہینوں کے نام ایسے ہیں جو حرف زال سے شروع ہوتے ہیں ذوال ذوال حج ظلم حرام اور ذلحج الحرام, ذلحجة الحرام, ذلحجة الحرام یہ آپ نے بالکل درست بتایا بارہ مہینوں کے نام یاد ہیں آپ کو سنا دیجئے محرم الحرام ایک المظفر دو ربیعلا تین ربی الانی چار جمال پانچ جمع الاخرہ جب سات شھ رمضان نو شوال دس زور سے زور سے آدھا گیارہ بارہ جی ہمارے مدنی منڈے نے بارہ نام ہے اور دو مہینے ایسے ہیں جو ہر زال سے شروع ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ از وجل تو پیارے پیارے مدنی منو اب یہ مرحلہ بھی ہمارا اختتام ہوا ہم آپ کو ایک پیارا سا مرحلہ دکھانے جا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ کو حرف زال لکھنا آ جائے گا تو آئیے ملاحظہ کرتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی من اب آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے زال واہ بھائی زال کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں زال کو لکھنے کا طریقہ یہ دیکھیے پینسل کو تھوڑا سا دائیں طرف گھماتے ہوئے نیچے لے کر آئیں اور اس کے اوپر ایک نکتا پینسل کو تھوڑا سا سیدھی طرف گھماتے ہوئے نیچے لے کر آئے اور اس کے اوپر ایک نقصان پینشن کو سیدھی طرح گھماتے ہوئے نیچے لے کر آئے اور اس کے اوپر ایک ماشاءاللہ نقصان جزاک اللہ خیرا جی ابھی آپ نے کون سا حرف لکھنا سیکھا زال لکھنا کس کس کو آ گیا شاہ جی آپ کو آ گیا چلے جی آپ سے بھی ہم چلیں جی آپ ہی آ جائیں کسبہ بازی پہلے آپ کو بہت جلدی ہے لکھ کے دکھائیں دیکھیں ہماری کسبہ جو مدنی منی ہے سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے یہ زال لکھیں گے آپ نے بتانا ہے کہ زال یہ کیسے لکھ رہی ہیں جی یہاں سے تھوڑا سا کم کریں گے ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ایسا لکھیں یہاں پہ لکھے کسو جی آپ پریکٹس کیجئے گا زال لکھنے کی آپ کی رائٹنگ اچھی ہو جائے گی اور کون سے ہاتھ سے لکھیں گی آپ کون سا آتے یہ کون سا آتے یہ کون سا آتے سیدھا سیدھا کون سا آتے الٹا کون سا ہاتھ ہے ارے واہ کون سے ہاتھ دیں گی کون سا آتے نام کیا ہے کون سے ہاتھ دیں گی سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ سے اب سیدھے ہاتھ سے دیجیے مجھے کون سے ہاتھ لیں گی یہ شاہ تو سیدھے ہاتھ دینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ لینا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب کون آ رہا ہے آپ آجا آپ आप جائیے آپ لکھیے بھائی جان یہاں لکھیے کچھ بہتر ہوا ہے یہاں سے تھوڑا سا کم کیجیے گا ٹھیک ہے یہاں سے کم کیجیے گے اور اس کے اوپر لگا نقطہ لگانا, لگانا ہے ایک اور مرتبہ لکھیے اور نقطہ لگانا چاہیے تو ہمارے مدنی منہ نے کیا لکھا ہے تشیف رکھے ہیں تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی مننیو آپ بھی اپنے گھر کے اندر جو ہے کاپی پر جو ہے رسال لکھیے یعنی کہ آپ جو ہے دروازے پہ لکھ دیں آپ جو ہے وہ بورڈ پر دروازے پہ لکھ دیں گے نہیں نہیں دروازے پہ نہیں لکھنا ہے آپ دروازے پہ نہیں لکھنا ہے آپ نے فریج اوپر نہیں لکھنا ہے نے الماری کے اوپر نہیں لکھنا ہے آپ اپنا ایک بورڈ بنائیے اس بورڈ کے اوپر کاپی پر لکھیں اچھا بھیا کا بورڈ ہے تو اس پہ لکھ لیئے گا آپ سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی تو آج ہم نے آپ کو کون سا ہرف لکھنا سکھایا اور اب ہم آپ کو پڑھنا سکھا رہے ہیں ہر زال دیکھیں زال کی ادائیگی ایسے ہوگی کہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے زال ادا ہوتا ہے زبان کا سرا اور اوپر کے جو دانت ہیں اس کے اندر کے جو کنارے ہیں ادھر سے ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے آئیے مل کے پڑھتے ہیں زال زال کچھ لوگ پڑھتے ہیں زال زال زال نہیں ہے کیا ہے یہ جو سیٹی کی آواز آ رہی ہے یہ حرف زال میں نہیں آئے گی زال اور زال کو پانچ الیف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے زال زال جی پڑھنا ہے آپ کو کون سنائے گا زال چلیں جی مائک دیں ان کو نہیں جی تھوڑا سا کھینچنا پڑ صحیح رہے زال زال نہیں پڑا رہا ہے مدینہ مدینہ ماشاءاللہ اب کون پڑے گا آپ انگلیاں تو اٹھا رہے ہیں جلدی جلدی آپ نے اٹھا دی ایک الفی مقدار یہ ہے زال دیکھیں ایک اللہ الی... آرام آرام سے انگلے اٹھانا ہے زال ایک اور مرتبہ زال دارو مدینہ میں پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ زوجل اور کون اجوا کو دیں اجوا آپ سنائیے ارے واہ بھائی واہ اجوا مدنی منی بھی پڑھ رہی ہیں زال تو آج ہم نے آپ کو کیا پڑھایا شاہ باش تشریف رکھیں تشریف رکھے بیٹھ جائیے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے نادین اب ہم آپ کو ایک دعا یاد کروائیں گے اور دعا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا آئیے کچھ گھر میں آنے جانے کی کچھ سنت اور اداب سیکھتے ہیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں اور جب گھر سے رخصت ہوں تب بھی گھر والوں کو سلام کیجئے یعنی کہ اسکول سے آ رہے ہیں تو آپ سلام کر رہے ہیں یا اسکول جا رہے ہیں یا دارالمدینہ جا رہے ہیں یا مدرسے سے آئے ہیں تب سلام کریں گے مدرسے میں جائیں گے تو تب سلام کریں گے نہیں جب بھی آپ چیز لے کر آ رہے ہیں تو سلام کی سلام گا اور جب آپ چیز لینے جا رہے ہیں تب کیا کرنا ہے سلام کیجئے اسی طرح اوپر بھی آپ کے گھر والے رہتے ہیں نیچے بھی آپ کے گھر والے رہتے ہیں تو اگر جیسے دادی اوپر رہتی ہیں آپ نیچے رہتے ہیں تو جب جب آپ کی ملاقات ہوگی دادی کے پاس آپ جائیں گے تو آپ نے اچھا تو جو بھی آپ کے گھر والے اوپر رہتے ہیں یا نیچے رہتے ہیں دوسرے کمرے میں ہو آپ اس کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں تو آپ نے سلام کرنا چاہیے ٹھیک ہے بعض بچے جو ہے نا اس طرح سلام کرتے ہیں سلام علیکم علیکم اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں کس طرح سلام کرنا چاہیے کام علیکم رحمت اللہ پیارے پیارے مدری منو ہم جب گھر میں داخل ہوں ہم چاہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہو اور گھر میں نا اتفاقی نہ ہو تو ہم آپ کو ایک روحانی علاج بتا رہے ہیں حکیم علومت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اول دن میں جب پہلی بار گھر میں داخل ہوتے تو بسم اللہ اور کلو اللہ پڑھ لیتے کہ اس میں گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے اور گھر میں رسم میں برکت رہتی ہے تو رس میں برکت ہوگی گھر میں اتفاق ہوگا لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے کیا کہنا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے اور سور اخلاص اسکول اللہ پڑھ لیجیے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آج ہم آپ کو دعا یاد کروا رہے ہیں گھر سے نکلتے وقت کی دعا جب بھی آپ گھر سے نکلیں گے یہ دعا پڑھ کر آپ باہر جائیں گے ٹھیک ہے آئیے دعا یاد کرتے ہیں اور جو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے آپ یہ دعا یاد کر لیں اور جب آپ گھر سے نکلنے لگے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور کوشش کی ہے کہ آپ اپنے گیٹ پر لکھ دی اس دعا کو آئیے دعا پڑھتے ہیں جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ زور سے پڑھیں گے تو آپ کو جلدی یاد ہو جائے گی اور جس کو دعا یاد ہو ہمیں بتاتے رہیے گا ہم سنیں گے بھی آپ سے چلے جی بسم اللہ بسملہ بس ملا سنائیے زور سے اب ہم جو ہے اگلا حصہ یاد کرتے ہیں تبک کل تو کل تو اللہ تبک کل تو اللہ اب یہ دو حصے ملا کے پڑتے ہیں تبک کل تو اللہ تبک کل تو اللہ بسم اللہ علی اللہ اور جو اسکرین پر مدنی منع ملاحظہ فرما رہے ہیں ان کے جو گھر والے ہیں آپ تھوڑا اس قسم کا بھی گھر میں ماحول بنا سکتے ہیں دیکھیں آپ یہ دعا یاد کریں پھر آپ ان کو کوئی مدنی تحفہ بھی پیش کر دیے گا تو مجھے امید ہے کہ ان کو یاد ہو جائے گی تو آپ اس سلسلے میں ہمارے مدنی منوں کو بٹھائیے اور پھر دیکھیں جب سلسلے اٹھتے ہیں تو آپ ان سے معلومات دیجیے کہ آج آپ نے کیا سیکھا تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو پیارے پیارے مدنی پھول دعا کے بارے میں بتائیں گے تو آئیے یہاں پر جو موجود وہ مدنی منہ جو اسکرین پر موجود ہیں وہ مدنی منع مل کر دعا میں شامل ہو جاتے ہیں بسم اللہ ہی اللہ آخ آ بن کر کے یاد کریں جلدی یاد ہو جائیے بسم اللہ ہی توکل بسم اللہ ہی تو کلو اللہ اتنی دعا کس کو یاد ہو گئی آپ سنائیے بسم اللہ کل تو بسم اللہ کل تو اللہ اور کون سنائے گا جی بسم اللہ جی ماشاء اللہ عز و جل اب اگلا حصہ جو ہم یاد کرتے ہیں لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت لا ہؤ بلا لا ہؤ لولا کلا بلا یہ کس کو یاد ہو گئی لا حول ولا قوت الا بلّا جی ماشاء اللہ چلیں پوری دعا مل کر پڑتے ہیں تین مرتبہ اب جس کو یاد ہو گئے اچھی بات اور جن کو یاد نہیں ہوئی ذرا محنت کیجئے توجہ دیجئے بسم اللہ ہی تو لا حول ولا قوت الا باللہ بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا بالله پوری دعا کون سنائے گا بسم اللہ توکلتو علی اللہ اور لا علی اللہ نہیں لا, لا حول والا کنوتا اللہ بلّا ایک غلطی آئی ہے بس آپ سنائیے ان کو دیں ان کو دیں بس بلّہ ہی کل تو اللہ اور لا لا حول ولا کنوتا اللہ بالله ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو کوشش کریں گے تو اور مزید جو ہے پکی ہو جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں یہ دعا آپ کے ذہن میں رہے ذہن نشین رہے تو آپ جب جب گھر سے نکلیں آپ نے کیا کرنا ہے گھر والوں کو سلام کرنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے تو آج ہم نے آپ کو گھر میں آنے جانے کے بارے میں کچھ مدنی پھول دیے اور آپ کو گھر سے نکلتے وقت کی دعا بھی یاد کروائی تو پیارے پیارے مدنی منو آج آپ کو سبق تو یاد ہے نا اپنا دال سے زاہب دال سے پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی منوں اب ہم آپ کو رنگ بھرنے کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں آئیے ملاحظہ کیجئے پیارے مدنی منو اور مدنی من ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے پیارا پیارا بابے کابا جی ہاں یہ بابے کابا ہے اب آپ کو اسکرین پر ایک اور بابے کابا کی تصویر نظر آئے گی اور ہم نے اس بابے کابا میں اسی طرح کا رنگ بھرنا ہے اب نظر آئے گی مختلف رنگ کی پینسلیں اور آپ نے بتانا ہے ان رنگوں کے نام نارنال اور बताइए بتائیے کون سے की पेंसिल پینسل سے بابے में میں رنگ بھرنا ہے سنہری رنگ جی ہاں اب بھرتے ہیں سنہرا رنگ اللہ اللہ یہ ہے خیرا پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آج ہم نے آپ کو حرف دال کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف راہ کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ